الحمد للّہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و والسلام على سید المرسلین خاتم السلیم خواتم النبی جین محمدنعلی علیہ وصحب اجماعین الماں باپ میرے دینی اور ایمانی بزرگوں بھائیوں اور دوستوں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے وہ تنہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی طرح کی شرکت کو قبول نہیں کرتا ہے. نہ عبادت میں کسی کو شریک کرنا اس کو اللہ تعالیٰ گوارہ کرتے ہیں نہ انسان جو عمل کرتا ہے اس میں کسی طرح کی شرکت کو اللہ تعالیٰ گوارہ کرتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرے اور خالص اللہ کے لیے کرے اس میں اور کوئی جذبہ کار فرما نہ ہو اسی کو اخلاص کہتے ہیں کہ آدمی جو بھی عمل کرے وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے اور اس جذبے سے کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے باقی لوگ کیا کہیں گے لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے یا نہیں معلوم ہو رہا ہے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اسی کو اخلاص کہتے ہیں اس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا اللَّهَ لَهُ الدِّينَ ان کو صرف یہی حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنا دین خالص کریں جو بھی عمل کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کو منانے کی نیت سے آخرت میں اللہ سے اجر اور ثواب کی نیت سے کریں اگر اس نیت سے اس جذبے سے انسان عمل کرتا ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے اور کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا اس لیے شریعت میں اخلاص کی بڑی اہمیت رہی ہے یہ اخلاص انبیاء کی وراثت ہے سارے انبیاء اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے تھے یہ علماء اور اولیاء کی وراثت ہے اخلاص کے ساتھ انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل نتیجہ خیز ہوتا ہے اس کا رزلٹ اچھے انداز میں انسان کو نظر آتا ہے مثبت طریقے پر پازیٹیو طریقے پر اس کا رزلٹ اس کا نتیجہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اخلاص سے انسان جب عمل کرتا ہے تو اس عمل کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے روح پیدا ہوتی ہے بغیر اصلاح اخلاص کے جو عمل ہوتا ہے وہ جیسے میت کی طرح ہے جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے وہ ایک ایسی زمین کی طرح ہے جس کے اندر اگنے کی صلاحیت نہ ہو تو اخلاص کا مطلب جیسے درخت میں زمین میں پانی ڈالا جاتا ہے تو پانی جب دیا جاتا ہے تو وہ درخت زندگی زندگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے پھل فروٹ دینے لگتا ہے وہ زمین جس پر پانی سیچا جاتا ہے اس زمین سے کھیتی اگلتی ہے وہ زمین کھیتیوں کو اگلنا شروع کر دیتی ہے وہ زمین ہریالی کو ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے تو اخلاص سے انسان کے عمل میں بھی زندگی پیدا ہوتی ہے ترقی پیدا ہوتی ہے نمو پیدا ہوتا ہے اخلاص سے جو عمل انسان کرتا ہے اس عمل میں پختگی ہوتی ہے اخلاص سے جو عمل کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے ٹہراؤ پیدا ہوتا ہے جماؤ پیدا ہوتا ہے اخلاص سے عمل کرنے والے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اس لیے کہ آج بھی اللہ کے لیے جب کرے گا اس کو کسی کی پروانی ہوگی جب اللہ پر نظر ہوگی تو جیسے جیسے وہ عمل کرے گا اللہ سے اس کا تعلق بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا اللہ سے اس کی قربت بھی بڑھتی چلی جائے گی دل اللہ سے ملتا چلا جائے گا ایسے لگے گا کہ وہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کے دل میں نورانیت اور اخلاص اور روحانیت ڈالی چلی جا رہی ہے جیسے چارجر سے موبائل کو چارج لگایا جاتا ہے تو چارج اندر اس کے اندر خود بخود جذب ہوتا چلا جاتا ہے ایسے اخلاص سے جب آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے روحانیت نورانیت اخلاص اور اللہ سے ترقی کا جو ترقی کی جو صفات ہے وہ خود بخود اندر جذب ہوتی چلی جاتی ہے تو اس لیے اخلاص سے جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے وہ کبھی اختاتا نہیں ہے بلکہ اخلاص سے جب آدمی عمل کرتا ہے چونکہ اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ ریزٹ اور ثواب آخرت میں حاصل کرنا چاہتا ہے تو جتنا وہ عمل کرتا جاتا ہے اتنا اس کے اندر پاور پیدا ہو جاتا ہے لذت پیدا ہوتی ہے اور نشاد پیدا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر سرگرمی پیدا ہو جاتی ہے ورنہ آدمی اخلاص سے بغیر جب عمل کرتا ہے وہ جلد مایوس ہو جاتا ہے اس کے اندر پختگی نہیں رہتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں کوئی ریزل نظر نہیں آتا وہ مایوس ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں لوگ ادھر ادھر کی باتیں غلط ثلط تبصرے کر رہے ہیں وہ مایوس ہو جاتا ہے اخلاص کے بغیر جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر پختگی نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے بلکہ جو غیر مخلص ہوتا ہے اس کی نظر اللہ کے مقابلے میں انسان پر زیادہ ہوتی ہے وہ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں ان کے تبصروں پر اس کے اعمال کی بنیاد ہوتی ہے لوگوں نے تعریف کی واہ واہ کیا تو آگے بڑھنا شروع کر دیا لوگوں نے غلط تبصرہ کرنا شروع کر دیا وہ بالکل پسپسا ہو گیا بالکل مایوس ہو گیا اخلاص اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے سامنے والا کچھ کرنے لگتا ہے تو ہمارے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے پھر اس کے خلاف سازشیں کھینچنے کی فکر کرتا ہے اس لیے کہ دل میں اخلاص نہیں ہے اگر دل میں اخلاص ہوتا تو دیکھتا کہ وہ کوئی اچھی دین کے لیے خدمت کر رہا ہے تو خوش ہوتا سامنے والے کی ترقی سے خوش ہوتا اس لیے کہ وہ دین میں آگے بڑھ رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھ رہا ہے وہ اللہ کے لیے کام میں آگے بڑھ رہا ہے جو مخلص ہوتا ہے وہ دوسروں کا تعاون کرتا ہے دوسروں کا سپورٹ کرتا ہے دوسرے پر خوش ہو جاتا ہے وہ کبھی سامنے والے کو کھینچنے کی فکر نہیں کرتا غلط ثلط تبصرے نہیں کرتا دوسروں کی ترقی سے وہ جلتا نہیں ہے بلکہ دوسروں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے یہ اخلاص کی طاقت ہوتی ہے اسی کا ہمیں شریعت میں حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ و انما لکل امرئ ما آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی نیت ہوتی ہے جیسے جذبے سے وہ کام کرتا ہے ویسا رزل اللہ تعالی ظاہر کرتے ہیں جتنی بڑی نیت سے انسان کام کرے گا اتنے زیادہ اثرات اس کے ظاہر ہوں گے اگر آدمی اللہ کے لیے کام کرے گا تو کام جب شروع کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ثواب حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ اپنا کام مکمل کیے بغیر مر بھی جاتا ہے تو کام مکمل کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے یہ خلاص کی طاقت ہوتی ہے اور میں یخرتی ہی مہاجر فقط وقرح اللہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے اب اس کی ہجرت پوری نہیں ہوئی وہ اپنا عمل پورا نہیں کیا بلکہ راستے ہی میں موت آ گئی تو اس کو اجر پورا پورا مل جاتا ہے بلکہ اگر آدمی کے اندر نیت ہو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان نبی المدینۃ لری جالن مسیرتم مسیرن ولا قطعتم وادین الا كانوا معكم حبسهم العذر دوسری روایت میں کہا الا اشرکوکم في الاجر کہا کہ مدینے میں کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ تو نہیں ہیں لیکن ان کو ثواب ملتا ہے اس لیے کہ ان کے آنے کی نیت تھی لیکن عذر کی وجہ سے وہ آ نہیں پائے بیمار ہیں کوئی دوسرا عذر ہے آنے کی نیت تھی جہاد کرنے کی نیت تھی عذر کی بنیاد پر آ نہیں پا رہے ہیں تو آپ جہاں جہاں بھی جائیں گے وہ ثواب میں آپ کے ساتھ شریک رہیں گے تو یہ اخلاص کی طاقت ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر جذبہ ہے آدمی کی نیت ہے لیکن کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اس میں بھی ثواب دیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں بغیر اخلاص کے اگر آدمی عمل کرے بڑے سے بڑا عمل کرے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے نماز جیسا عمل جو سرتاپا عبادت ہے اگر آدمی نماز بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے دکھلاوی کے لیے کرتا ہے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے کرتا ہے سواب ملنے کے بجائے اس پر واحد سنائی گئی کہا فوائل المسلی بربادی, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کن کے لیے کہ ان نمازیوں کے لیے اللہ فی سلا اللہ فی سولا اللہ کہ جو غفلت سے نماز پڑھتے ہیں اور جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو دکھلانا ہے کہا اس پر ثواب ملنے کے بجائے اس پر وائس سنائی گئی بربادی کی بدوا کی گئی ہے قرآن مجید میں اس کے لئے بلکہ ہجرت جیسا عمل آدمی اس میں اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے سب سے بڑا عمل ہے اگلے پچھلے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں ہجرت کے عمل سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن ہجرت کا عمل بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت ہو لی دنیا یوسی بوا ابھی مرا اتنی ہجرت ہو گلا مہاجر کہا کہ اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے یا کسی عورت کی شادی کی نیت سے یعنی دنیاوی مقصد سے اپنا وطن چھوڑ کر اپنا گاؤں چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے کوئی ثواب اللہ کے پاس اس کو ملتا نہیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ جہاد اپنی جان کو اگر آدمی قربان کرتا ہے تب بھی اخلاص ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رجول اللہ ایک آدمی ہے اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لڑتا ہے لڑنے کا مقصد صرف یہ کہ اپنی بہادری کو ظاہر کیا جائے دوسرا آدمی حمیت کے لیے لڑتا ہے خاندان کے لیے لڑتا ہے یا اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے اور ایک آدمی دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے میری واہ وائی ہو جائے میری تعریف ہو جائے میری شہرت ہو جائے اس مقصد کے لیے لڑتا ہے پوچھا کون سا ہے اللہ کے راستے میں شمار ہوگا کیا صرف بہادری کی وجہ سے مجھ میں ہمت ہے طاقت ہے اس لیے لڑ رہا یا حمیت کی وجہ سے خاندان قوم یا وطن کی حمیت میں لڑ رہا ہے یا وہ جو دوسروں کے لیے دکھلاوے کے لیے لڑ رہا ہے شہرت اور نام و نمود کے لیے لڑ رہا ہے تو کون سا اس میں اللہ کے راستے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقطع لِتَكُونَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي <اللہ> کہا کہ جس کی جہاد کا مقصد صرف یہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی ہو وہ اللہ کے راستے میں ہے باقی سارا عمل بیکار ہے جان بھی دیتا ہے لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے دوسرا کوئی مقصد ہوتا ہے وہ بیکار ہے اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے اس کے مقابلے میں اگر آدمی اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے اپنے جذبات بھی پورا کرتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے حضرت صادب نے ابی وقاص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا کہ اگر آپ کوئی عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کریں گے ثواب کو اس کو اس ملے گا ما تجعل فی فی اپنی بیوی کے منہ میں آپ پیار سے لقمہ ڈالتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے کیوں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے اگر دوسری عورت کے ساتھ آپ کریں گے آپ کو گناہ ہوتا اگر صحیح طریقے پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ اپنے جذبات کو بھی پورا کریں گے تب بھی ثواب ہے اور اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل کریں گے تب بھی کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اپنی عبادتوں کا بھی اپنے سماجی کاموں کا بھی اپنے اصلاحی کاموں کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ نیت ہماری کیا ہے مقصد ہمارا کیا ہے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے یا لوگوں سے واہ واہی لینا مقصود ہے شہرت مقصود ہے نام و نمود مقصود ہے کیا مقصود ہے یہ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے جب اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا تھوڑا بھی عمل ہوگا تو اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوں گے اس سے معاشرے میں آپس میں محبت پیدا ہوگی ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ پیدا ہوگا ایک دوسرے کے لیے خیر کا جذبہ لیں گے ایک دوسرے کو آدمی آگے بڑھانے کی فکر کرے گا حسد سے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے سے اور ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے جذبے سے انسان پاک اور صاف ہو جائے گا انسان کام کرے گا اس سے اس کا ایمان بڑھے گا اس سے اس کے روحانی طاقت اس سے بڑھے گی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اس سے اس کو لذن حاصل ہوگی استقامت حاصل ہوگی اور آدمی جم کر کام کرے گا جب اخلاص ہوگا تو ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو تو بھی توفیق دامین و اخردع الحمد